الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علم کے رام آپ حضرات کرام کی خدمت میں چند باتیں بطور اس سبق کی پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توسیقتا فرمائے اس وقت کا بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے تبلیغی جماعت کی اصلاح اس وقت جو لوگ تبلیغی جماعت میں مصروف ہیں وہ بھی اور جو مصروف نہیں ہیں وہ دونوں حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تبلیغی جماعت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اس میں غلو ہے اور بہت ساری غیر شرعی چیزیں داخل ہو گئی ہیں لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے یہ افراد کی غلطیاں اور اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اس پر تنقید یا تبصرہ یا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مخالف کہا جاتا ہے بیشتر لوگوں کی رائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی اصلاح تبلیغی جماعت میں گھس کر کرنی چاہیے چنانچ حض مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر آج تک تبلیغی جماعت کے بیشتر احباب کی زبان پر یہی جملہ جاری رہتا ہے اس میں لگ کر اصلاح کرو اس کے علاوہ ایک بات اور کہتے ہیں یہ کام لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کام اس میں لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس کام کی اصلاح اس میں لگ کر کرو اور خارج صلاح کا لکنا قبول نہیں کیا جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے اور ہم بھی اصلاح کرنا ہی چاہتے ہیں ہم لوگوں کی نیت بھی اصلاحی کی ہے نیت بھی اصلاح کی ہے انداز بھی اصلاح کا ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم سے پہلے اور علماء کرام نے اصلاح کی کوشش کی یا نہیں کی اور اگر کوشش کی تھی ان لوگوں نے اس اصلاحی کوشش کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا اس لیے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا آیا اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ لے. اپنے مکان پر آج بیتی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا اس میں حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ سامنے موجود مولانا شیخ الحدیث صاحب زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں موجود اور مولانا رائے پوری صاحب بھی تشریف فرما گرما گرم بحث بھی ہو گئی مولانا آشق الائی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی بات کو قبول کر کے نہیں دیا مولانا نے فرمایا کہ آپ کا انداز یہ ہے کیا آپ تو اس کو فرضین اور بہت ضروری بہت لازم قرار دیے گئے جو اہم افراد نے اصلاحی کوشش کی ان میں سے ایک یہ ہے حل مولانا عاشق رائی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی متفق نہیں تھے مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہزار سے زائد خطوط آئے علمائی کے رام کے یہ کون سا کام ہے کیسا کام ہے اعتراضات کی بھر ان خطوط کے سوالات کو تو حضرت نے تفصیل نقل نہیں کیا البتہ ایک مختصر سا جواب دیا اور اس کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات لیکن یہ اعتراضات کا سلسلہ تھما نہیں علماء کرام مطمئن نہیں ہوئے آج جو کہتے ہیں کہ شروع سے علماء کرام سب اس کے ساتھ ہیں خاموشی رہی کچھ لوگ بولے لیکن اعتراضات کرنے والوں کی تعداد بہت بھاری ہے اور علمی اعتبار سے ان کو جواب نہیں دیا گیا جب دیکھا ہزما ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اعتراضات کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے تو انہوں نے بہترین تدبیر لگائی اور فرمایا کہ یہ کام لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا علمی اعتبار سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا دلائل سے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا اس کو سمجھنے کے لیے اس میں لگنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں کچھ دن رہنا پڑے گا اور اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے میوات میں وقت لگانا پڑے گا ہر اعتراض کا ایک جواب اور سارے اعتراضات رفع ہو گئے وہی جواب دے کے آج بھی چھٹی لے لیتے کہ لگے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی علماء کرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن کچھ دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا اور اگر اس کام کی کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو لگ کے اصلاح کرے اور کوشش کرے اور سمجھائے کل کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اس میں لگ جانا ہے یہ سب اس کے حرمے ہیں اور تدبیریں ہیں لیکن پھر بھی اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ہر مولانا احتشام الحسن صاحب کاگلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی سمجھایا اور انہوں نے بھی دیکھا وہ تو اس میں رہے ہیں گھر کا آدمی جس طرح سے باخبر ہوتا ہے ایسی بدگمانی تو نہیں کی جا سکتی کہ صرف لڑائی کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے کوئی لڑائی کی ہو ان کی جو تحریر ہے بندگی کی سراط مستقیل بہت صاف ستھری ہے بہت شستہ شائستہ جملے ہیں مہذب انداز کو اس میں لکھا لیکن کسی نے قبول نہیں کیا آخر کار وہ الگ ہو گئے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے بہت سی چیزوں سے ان کو نوازا گیا مولانا ایسے شام صاحب کاد علوی رحمۃ پھر اس کے بعد ایک مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی انہوں نے بھی خوب جماعت میں وقت لگایا سارے حالات سے باخبر ہوئی اور بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کیا جب نہیں مانے تو وہ بھی علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اسول دعوتوں تبدیلی تعلیم عبدالسلام صاحب نو شہرہ حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور یہ تھانہ بھون کے مفتی تھے اپنے وقت میں اجنڈ فلفا نے انہوں نے بھی جماعت میں بہت کافی وقت لگایا سب دیکھا اور سمجھا اس کے بعد سمجھایا نہیں مانے الگ ہو گئے اور انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے شاہراہ تنظیم اس کتاب میں انہوں نے حضرت مولانا زکری صاحب شیخ العدیز رحمت اللہ علیہ کا بھی جواب دیا کی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات اس کتاب کا اس میں جواب دیا اور اس میں ایک بات یہ بھی حضرت نے لکھی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لگ کے سمجھاؤ یا لگ کے دیکھو تب کام سمجھ میں آئے گا تو ہم نے لگ کے بھی سمجھایا لگ کے بھی دیکھا سب دیکھ کے پھر میں لکھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ابھی حال تاز کی جو خبر ہے میں نے براہ راست مفتی زید صاحب مظاہری ندوی دعوت برکات سے بات کی ہے اکثر آنا جانا ہوتا رہتا ہے انہوں نے مولانا ساز صاحب کا بیان جو بادہ میں ہوا تھا اس کو مرتب کیا تھا اس میں بڑی بڑی غلطیاں تھیں اس کو لے کر پہلے گئے مظاہروں لوگ مولانا سلمان صاحب کے پاس ان کو دکھایا بہت پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ساتھ کو دے دو لے کر گئے پہلے تو ملاقات اچھے انداز سے کیا لیکن جب وہ خط پیش کیا چوبیس صفحات پر مشتمل ہے تب تیور بدل گئے اور کوئی بات قبول نہیں کی یہ تو چند واقعات یہاں کے ہیں اصلاح کرنے والوں کے شاہبان میں میں نے محتمیم صاحب سے مفتی القاسم صاحب سے دارالوم نربت بات کی میں نے کہا حضرت کیسے اصلاح کی جائے کل ہنگامہ برپا ہے جلال میں آ فرمانے لگے کہ جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا تھا کیا علی گڑھ والوں نے بھی بڑی کوشش کی تحریرا تحریرن لیکن کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی بھی بات ماننے کے لیے مرکز کے لوگ تیار ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے لیبل پر ہم لوگ مہا نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ چھوٹے مدرسوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا انہی لوگوں کا ہر جگہ گنباہ ہے بڑے مدارس کا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا ان, کے ان کا اثر و رسروخ اب تمام علماء اپنے اپنے مقام پر اصلاحی کوشش کریں گا میں نے کہا حضرت اصلاحی کوشش ہم لوگ کیسے کہ کریں کہیں کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں تو دار الومبند سے اس کے پہلے بہت سارے فتوا ڈھیلے ڈھالے جاری ہوئے وہ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے جبکہ ان کے نزدیک دارالعلوم دیوبند کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہمارے جواب میں وہ لوگ یہ باتیں لے آتے ہیں تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد متوری صاحب نے فرمایا کہ اب دارالفتا کو پابند بنا دیا گیا ہے اب ڈھیلے ڈھالے فتاوا تعویل کر کے جاری نہیں کیے جائیں گے ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اسلحے اور مفتی تقی صاحب عثمانی دامد مرکا تو ہم نے اجتماعی محنت کی تھی اور بہت سارے علماء اس میں تھے رائی ون کے ذمہ داروں کو بلایا گیا کہ آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے وہ لوگ نہیں آئے تو خط لکھا اجتماعی اور اس میں اہم اہم مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں یہ بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں آپ لوگ بیٹھ کر اس کی اصلاح کریں تو نہ تو آئے اور نہ ہی خط کا کوئی جواب دیا یہ چند ایک واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی لیکن ان کی اصلاح کا کوئی بھی فائدہ سامنے نظر نہیں آیا تو آج جو بات چلائی جا رہی ہے کہ اسلحی کوش... اسلح کی جائے ان کی تو یہ تو پائے درجے کے لوگ ہیں جن کی حیثیت ہے جن کا مکہ مرتبہ ہے ان لوگوں نے اسلح کی کوشش کی لیکن کوئی سنوائی نہیں لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کی یہی رائے ہے تو ہم بھی چلنے کے لیے تیار ہیں کہ چلیے اسلحی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلح کے لیے چند امور کا ہم نے انتخاب کر رکھا چند امور کو ہم نے طے کر رکھا ہے کس چیز کی اسلح ہونی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کام جماعت کا چل رہا ہے اس کا درجہ مقرر کر دیں یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کیا کہتے ہیں جو علماء جماعت میں نہیں لگے ہیں ان کے ان کا رجحان ان کا بیان ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اس سے زیادہ اس کی حیثیت تبلیغ امرے مطلق ہے اور اس کے بہت سارے افراد ہیں مجازی مانا کے اعتبار سے اور ہر فرد اس کا مباح ہے بشرطے کے اس میں غیر شریع امور نہ پائے جائیں اب بہت کھینچا تانی کرے تو مستحق تک لے جا سکتے ہیں اس کے آگے دیکھیں جبکہ ان لوگوں کا نظریہ حضرت معائن ریاض اللہ علیہ سے لے کے تحریر تقریر آج تک یہ ہے کہ یہ کام فرض ہے سب سے اہم ہے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں مولانا ساز صاحب کی کتاب میں کلمہ کی دعوت میں سراہت ہے کہ یہ فرض آئن اور حرم الیاس رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں انداز دوسرا ہے دوسرے انداز پہ فرض آئن سابش کیا ہے اسی میں منحصر کیا ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے اور اس کے بغیر اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتے تو سب سے پہلے اس کا درجہ مقرر ہونا چاہیے اہل پہلے بیٹھ کر اور وہ لوگ اس کو تسلیم کریں یہ پہلی اصلاح ہوگی یہ, یہ بنیادی مرض ہے سب سے بڑا جو مرض ہے وہ یہی ہے یہ بہت مقدس کام ہے اتنا مقدس ہے کہ نبیوں والا کام ہے صحابہ والا کام ہے یہی بنیادی اصل ہے سارے انبیاء نے اسی, اسے کیا اور یہی کرتے رہے اور اسی کام کے لیے آئے اور جو یہ کام نہ کرے وہ ایمان پورے ایمان پر نہیں ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ کشتی نوں سے خارج ہے ایک چیز تبلیغ ہے اور ایک طریقہ تبلیغ ہے یہ لوگ فرق نہیں کرتے تبلیغ اللہ کا حکم ہے اور اس کے حقیقی معنی ہے تبلیغ الاسلام اسلام کافروں کو اسلام کی دعوت دے دیں فکار کے نے صراحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ شرکت غربن اسلام کی خبر پہنچ چکی ہے اب فقط مستحب ہے جہاں اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو وہاں جو ہے فرض کے ہے کہ ان کی پہلے دعوت دی جائے پھر اس کے آگے کارروائی ہو اور تبلیغ دوسرے معنی میں مجازن بولا جاتا ہے تبلیغ الاسلام علم یہ کیا کہہ رہا تھا تو مجازن تبلیغ الحکام احکامات کی تبلیغ یا اور بہت ساری صورتیں ہیں بتائیے رہا تھا کہ ایک تبلیغ ہے اور ایک طریقے تبلیغ ہے. ابھی یہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کی مخالف ہے تبلیغ کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں تبلیغ کا شریعت میں حکم ہے اس کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کے طریقے تبلیغ پر ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے طریقے تبلیغ کا پہلا عنصر اور پہلا جز یہ ہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے حت کی سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں تک کہ فرضائد ہے یہ پہلی بنیاد ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اہل علم حضرات غور کر کے دلائل کی روشنی میں بات کریں کہ یہ اس کا درجہ کیا ہے مباح ہے مستقب ہے واجب ہے فرزین ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو سائکل و امراض ختم ہو جائے دوسری اصلاح یہ ہے کہ اس کام کے لیے آیات و احادیث کو بے محل استعمال نہ جائیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس آیت کو جہاں جہاں فٹ کر دی اس آیت کو جہاں جہاں فٹ کر دیے یہ بہت بڑا جرم ہے اور ان آیات میں سے خاص طور پر وہ آیات جو قتال فی سبیل اللہ سے متعلق ہیں سراہتن جن میں قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے یا کرینے کے اعتبار سے وہ متعین ہے ان آیات کو اس پر منتبک کرتے فٹ کرتے اس کو بیج تعویل بھی کہا جاتا ہے اور تحریف مانوی بھی کہا جاتا ہے اور یہ جرم عظیم بریلوی حضرات نے قرآن مجید اور حدیث پاک کے الفاظ نہیں بدلے معنی میں ہیرف کیا غیر مقلدین نے جماعت اسلامی نے معنی میں ہیر فیر کیا الفاظ نہیں بدلے اور وہ گمراہ قرار پاتے ہیں مودودی کی تفسیر کو تفسیر بھی رائے کہا جاتا ہے مولانا مودودی کی تفسیر کو تفسیر بھی رائے کہا جاتا ہے یہ لوگ جس آیت کو چاہتے ہیں وہ چاہے جس کام سے متعلق ہو یا الذین منو مالکم الفروفی سبی اللہ اسا قلت ارضی تم دل حیات کئی مان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے زمین میں چپکے جاتے ہو کہا جاتا نکلنے کے لیے کہیں نکلتے ہو دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ان فرو خفا ہو وصفانہ غزو تبوب کے لیے جو آیت نازل ہوئی سب غزب تبوب میں جا رہے ہیں تو یہ دوسری اصلاح کہ آیات کو بے محل استعمال نہ کریں ان لوگوں نے دیکھا ان لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کام کی ہے تو وہ قتال فی سبیل اللہ گئی وہاں سے چوری کیا اور یہاں لے آ کے پٹ کر گئی یہ چوری ہے دوسرا کوئی چیز دوسری کوئی چیز نہیں یہ چوری بھی ہے جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے فریب بھی ہے سب کچھ ہے کیوں کیا ایسا کام وہ آیات تو حادیث میں تحریف مانوی کرے ہم کیسے برداشت کریں یہ ضمیر کے خلاف اور یہ آج کے لوگ نہیں کر رہے اس لائن میں جو امیر حضرات ذمہ دار حضرات حضمول الیاس رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر آج تک سب لوگوں نے کیا منفوظات میں لکھا ہوا کہ یہ کام بعض حیثیت سے جہاد سے بھی افزل ہے اور جگہ جگہ آیا کہ جہاد کو استعمال کیا ان لوگوں کا یہ تصور ہو گیا ہے کہ یہ کام جہاد اور اس پر پورا پورا جہاد والا سواب ملے گا لگوی معنی جہاد کے معنی مشقت اور محنت وہاں بھی محنت مشقت یہاں بھی محنت مشقت تو رسول کے معنی بھیجا ہوا پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا جس کو چاہے رسول کہہ دے جس کو چاہے پیغمبر کہہ دے مسجد کے معنیٰ سجدا کر دیں کہ جگہ جس جگہ کو چاہیں مسجد قرار دے دیں اور مسجد کا ثواب لے دیں جی یہ کیسے ہونے مجید میں سلاد اور معنی میں بھی استعمال ہوا و ما کا نہ سولاد روئے ان دل بیٹ اللہ کا اوتستیا ان اللہ عمل عالم نبی لیکن وہاں ان نغوی معنی کی وجہ سے جو اس کے اصلی معنی ہے شرعی معنی ہے کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا لفظ سلاد بولتے ہی ایک معنی متعین مسجد میں جانا ہے رقو سرجنا کرنا ہے تیار پڑھنی ہے تجزیہات پڑھنی تو ایسے ہی عرفی اور شرعی اعتبار سے جو آیات جہاد قتال کے ساتھ خاص ہے ان کا معنی مقرر ہے ان کو دوسری جگہ منتبق کرنا تو درست نہیں ناجائز اور آرام انتہائی گندہ کام ہے انتہائی غلط کام ہے یہ طریقہ جو رائے یہ دوسری غلطی یہ دوسری غلطی ہے نغد وطن اور سبھی اللہ خیر الگت دنیا و ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے گشت کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے یہی بات ہو وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے محدثید نے اس حدیث کو کتاب الجہاد اور کتاب الس اور کتاب المغازی میں نقل کیا کتاب التلیغ کا کہیں پتا ہی نہیں ہے نہ کتب حدیث میں نہ کتب فقہ میں تلاش کر ڈالی آپ کی کتاب تبلیغ کہاں ڈھونڈ پہ لے پورا مذہب پورا دین پورا اسلام تو بدول ہو چکا ہے قطب حدیث میں سے ڈھونڈ کے لائے کتاب ال تبلیغ کہاں قتب فک میں ڈھونڈ کے لائے کتاب ال تبلیغ کہاں یہ دوسری غلطی اور یہ جرم جتنے لوگ ہیں اس میں سب کر رہے ہیں کادیانی خطال فی سبیل اللہ کی کے بارے میں کچھ کلام کرے تو وہ مجرم بر الوی اگر ال ان ال اعلام العالم بھی ان ہندوستان دار الاسلام کتاب لکھ دے تو وہ مجرم ہے غیر مقلد اس میں کچھ کلام کر دے تو وہ مجرم تھے اور یہ سارے لوگ مل کے بہت خاموشی کے ساتھ کتال فی سبیل اللہ کا مستقب دوسری چیز کو قرار دے دے یہ مجرم نہیں بہت حکمت عملی کے ساتھ کسی بھی اللہ کے دشمن کو آپ کی نماز سے کوئی تکلیف نہیں نہ آپ کے روزے سے تکلیف ہے نہ آپ کی زکات سے تکلیف ہے نہ آپ کے حج سے تکلیف ہے وہ ایک فرض خامس ہے جس سے ان کو تکلیف ہے اسرائیل میں آج اگر دفتر ہے مسلمانوں میں سے تو قادیان, قادیانی تو کافر رہے ان کا دفتر ہے اور تبدیلی جماعت کا دفتر ہے لیکن جماعت کہیں بھی گھوم سکتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایسا عنصر شامل ہے کہ سب لوگوں کو اطمینان ہے کہ جس چیز سے سب کو پریشانی ہے وہ انہوں نے نکال دیا, باہر دیا ہے باہر کر دیا یہ دوسری اصلاح پہلی اصلاح اس کا درجہ مقرر کر دے اور دوسری اصلاح یہ ہے کہ آیا تو احادیث نماز والی پڑھ کے سنا دیں بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں جنت والی پڑھ کے سنا دے جنت کا شوق دلا دے جہنم والی پڑھ کے سنا دے جہنم سے ڈرا دے اور بہت ساری ترغیب کی آیات ہے احادیث ہے ادا اللہ خیر کفا لو رہنمائی کرے گا وہ بھی ثواب پائے بہت سارے طریقے ہیں علما بیان کرتے ہیں ترغیب دیتے رہتے ہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس میں ہاتھ کیوں ڈالا اگر نیت صحیح تھی تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آگے بڑھانے کے لیے دماغ میں اتارنے کے لیے یہ سب سے افضل ہو جائے سب سے اعلی ہو جائے یہ دوسری غلط اور اگر نیت صحیح نہیں تھی اس پر تو ہم حملہ نہیں کر سکتے اللہ ہی بہتر چانتے تو پھر قتال فی سبیل اللہ کو دماغ سے خرچ نہ تھا دانستہ یا نہ دانستہ خرچ دیا دانستہ یا نادانستہ بہرحال یہ چیز سامنے آ گئی تھی. یہ دوسری خرابی تھی. دوسری اصلاح ہو جائے اور تیسری اصلاح یہ ہو جائے جو شرعی اور عرفی اصطلاحات ہیں ان کو بکثرت غیر محل پہ استعمال نہ کیا جائے کبھی کبھی تو بول سکتے استعمال کر سکتے لیکن بکثرت استعمال نہ کرے ہجرت نصرت امیر اعلیٰ علیمت اللہ یہ ساری چیزیں وہیں سے لی ہیں ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے، کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہجرت کے معنی جو اصلی اور شرعی معنی ہے وہ یہی ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہو یا مدد کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو خیرآباد کہہ دینا اور چلے جانا پھر وہاں لوگ آپ کا انتظام کریں پوری طرح سے یہ نصرت گھر سے بازار چلے گئے کہتے ہجرت کر کے آ کہتے ہم نصرت ہجرت اور نصرت کا ثواب اس میں لے رہے ہیں کبھی بول دیتے تو یہ خرابی لازم نہ آتی لیکن ان کا ایک تصور ہے کہ یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے یہ ہجرت ہے اور یہ تم آرام کرو بیٹھو تم آرام کرو بہت مشکل باتیں سمجھ نہیں پاؤ بارل بیٹھے رکھتے یہ ہجرت ہے اور یہ نصرت ہے یہ اصطلاح الاک علیمت اللہ کہتے ہیں کہ الاک کلیمت اللہ اس کے ذریعے ہو رہا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں زکات دے رہے ہیں اہلک علیمت اللہ کے معنی ہے طاقت اور قوت کی بنیاد پر اللہ کا حکم نافذ رہے یہ معنی نہیں کہ نماز کی اجازت مل جائے روزے کی اجازت مل جائے یہ تو اجازت والی نماز پڑھ رہا ہے آج وہ کر دے نہیں پڑھ پائے گا علاقہ یہ تو تم معنی بلٹ بدل دیا یہ امیر کی اصطلاح بھی وہیں سے آئی امیر وہی ہوتے ہیں عام طور پر ورنہ امیر کا تصور بہت کم خلافت کے معنی میں بھی بگاڑ کیا ہے انہوں نے مولانا عمر صاحب پالن پوری اور سراہتن ان لوگوں نے مخالفت بھی کی مولانا عمر پالن پوری صاحب کا بیان علامہ احمد بھاول پوری کے بیان مولانا احمد سعید خان صاحب کا خط حادی عبد الوہار صاحب کا بیان مولانا طارق جمیل کا بیان سراہطن ان لوگوں نے پطالفی طبی اللہ کی مخالفت بھی کی ان کی تحریر ان کی آڈیو ان کی ویڈیو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب کون سی کثر رہ گئی ہے تو پہلی اصلاح یہ ہو جائے کہ اس کا درجہ مقرر کر اور دوسری اصلاح یہ ہو جائے کہ آیات و احادیث کو بے محل استعمال نہ کریں خصوصاً آیات افطال اور احادیث افطال کو اور تیسری اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات قرفی اصطلاحات کو نہ بگاڑیں اور ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ جو لوگ نااہل ہیں ان کو مقرر نہ بنائیں ان کو مقرر نہ بنائیں ان کو تو وہ چیزیں سکھا دیں کہ دین پر چل سکیں اہل لوگوں کو مقرر نہ بنا نہ اہل لوگوں کو مقرر بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ منظر عام پر آ جائیں گے جو جگہ علماء کی تھی وہ جگہ اٹھا کے ان کو دے دی اور اسی کے آگے کی چیز ہے نا اہل کو امیر بنا کہتے ہیں کہ کیا اصلاح کا کام نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے لیکن جو موچی ہے روزانہ جوتا سلتا ہے وہ کیا اصلاح کرے گا غیر متعلق یہی کہتے ہیں کہ کیا دین کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن آپ کے اندر تحقیق کی صلاحیت ہونی چاہیے محقب تحقیق کرے گا کہ ہر آدمی تحقیق کرے گا اسلحی کام ہر آدمی کرے گا کہ جو, جو جس میں صلاحیت ہوگی وہ کرے گا جو چاہے گا وہی کرنے لگیں گے اسلحی اصلاح کرنی چاہیے آپ کو چند موٹے موٹے مسائل ہیں وہ کون سی آیت ہے کون سی حدیث ہے جس میں آپ کو یہ حکم ہے کہ ہر سال آپ اتنا وقت لگائے آپ کو لازم کیا گیا موٹی موٹی باتیں آپ جہاں کہیں ہو کہتے بھائی نماز پڑھ لیا کرو روزہ رکھا کرو چوری مت کرو جھوٹ مت بولو لیکن جو باریک مسائل ہے بیان القرآن میں لکھا ہوا ہے قلتکم منکم آیتن کی تفسیر میں حضرت حضرتانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علم, علم کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو جاہر لوگ بیانات کرتے رہتے ہیں ان کا بیان کرنا ناجائز اور ان کا بیان سننا بھی ناجائز ان کے لیے بیان کرنا بھی ناجائز ان کا بیان سننا بھی ناجائز دونوں ناجائز اب ایک بات اس کے آگے سمجھی یہ چند باتیں ہم نے بتا دی جی ان کی اصلاح ہونی چاہیے جب ان کی اصلاح آپ کریں گے تو صبح بات ہو رہی تو کہنے لگے پھر تو اس, اس کام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اس کام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا ہمارے علماء اکرام نے مفتیان اکرام نے جو سوالات کے اور اعتراضات کے جواب دیے ہیں اس میں دو نقطہ ہیں وہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ اصاگر جوہلا کی غلطیاں اور جو اس میں لگے ہوئے اکابر ہیں ان کا دامن پاک حالانکہ یا تو یہ حسن زن ہے یا غلط فہمی حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو اکابر لگے ہیں ان اکابر کا دامن ان چیزوں سے جو میں نے گنوایا سب اس میں جو ہے شریک دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ افراد کی غلطیاں ہیں کام جو ہے وہ صحیح ہے یہ لوگ جب کام بولتے ہیں تو تبلیغ مراد نہیں ہے